اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور جان لو کہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے ابن جریر نے زحاق سے روایت کی ہے کہ کچھ لوگ اسلام لانے کے بعد اپنی بیویوں بچوں اور باپ ماں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تو ان کے خاندان والے اللہ کا واسطہ دے کر انہیں سب کو چھوڑ کر چلے جانے سے منع کرتے جس سے بعض لوگ متاثر ہو کر ہجرت کرنے سے رک جاتے زحاق کہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی لیکن تفسیر کے عام قائدے کے مطابق آیت کا حکم عام ہے اور اس کے ذریعے تمام ہی مومنوں کو اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ انہیں اپنے بال بچوں کی محبت اور ان کی خواہش کی پیروی میں اللہ کی تعت و بندگی اور ہجت و جہاد سے نہیں رکنا چاہیے